وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ پہلے کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں یہ ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے انہوں نے مسلمانوں کو بدل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام خلائق کو بدگان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں تبھی ہی تو ہم ان سے الگ ہو گئے الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 وہ وسیع النظر ہے اصل میں لفظ واسع استعمال ہوا ہے جو بالعموم قرآن میں تین مواقع پر آیا کرتا ہے ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی اور تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی پر بلامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے تمہاری طرح بخیل نہیں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 لنہ بدین ومنهم من ت ما دمت عليه کوم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 وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے بائبل قرض اور شود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے استثنا باب پندرہ آیت ایک اور تین باب تیئیس آیت تلمو میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا وہ چیز رکھ لینی چاہیے ربی اشماعیل کہتا ہے اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قادی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے اور اگر دونوں قانون ساتھ دہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے ربی شمائل کہتا ہے غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تالمودک مسلینی پال ایزک ہرشم لندن 1880 سو اسی عیسوی صفات سینتیس دو سو دس دو سو آخر کیوں ان سے باس پرسنا ہوگی جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا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 وہی کی طرف نظر عنایت ہوگی اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا۔ حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لتاح سے بومی نلکی ہو لو نو مِنْ دل ہُومی نئین دل و من دل ہیو می ہومین دل ہیو کو لو ن اللہ ہل کر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 کہ وہ کتاب الہی کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا الفاظ کا الٹ پھیر کر کے کچھ سے کچھ مطلب نکالتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فکرے کو جو ان کے وفاد یا ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے خلاف پڑھتا ہو زبان کی گردش سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اس کی نظیریں قرآن کو ماننے والے اہل کتاب میں بھی مقود نہیں ہیں مثلا بعض لوگ جو نبی کی بشریت کے منکر ہیں آیت کل انما انا بشرم مسل کم میں ان کو ان پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا میں ن سو نونیبلی ول کن کورو ربلی نبی ملک مد کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوا عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدے ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے لولا ینحا ہمر ربانی و اخبار و اقلیم اس کا ترجمہ ہے ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے بال کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے اسی طرح عیسائیوں کے ہاں لفظ ڈیوائن بھی ربانی کا ہی ہم مانی مرکم رقم بالکف رب مسلمون وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب تم مسلم ہو یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر کھدائی کے مقام تک لے جاتی ہو ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے